وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وقال في معدين آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبع صحابی فعلی لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین حسنہ الامام البانی فی سلسلہ صحیحیہ وقال ایدن لا تسبو صحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدكم انفق مثل احد ذہبا ما ادرک مدہ احدهم ولا نصیفہ او کما قال صلی اللہ علیہ علی وآلہ وسلم معزز حضرین کرام دینی ملی بذرگو بھائیو اور ساتھیو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے اور یہ المیہ ہے ان لوگوں کا جو سنت کے دعوے ہیں لیکن سنت کا لبادہ ووڑھ کر کے رافظیت کی اور شعیت کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں سے گلہ اور شکوہ نہیں ہے جو رافظی ہیں جو دشمنان صحابہ ہیں قرآن و حدیث کے دشمن ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے مجھے کوئی گلہ اور شکوہ نہیں ہے گلہ اور شکوہ ان لوگوں سے ہے جو سنت کا لبادہ ووڑھ کر کے سنت کا دعوی کر کے رافضیت اور شعیت اور اس طریقے صحابہ کرام پر لان و تان اور اس طریقے سے صحاب کرام پر اپنی زبان دراز کرتے ہیں مجھے ان لوگوں شکایت ہے اور میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ سنت کے لبادہ اپنے جسم سے اتار کر کے رافضیت کا لبادہ پہن کر کے رافضیت پھیلاؤ ہمیں اس سے کوئی تم سے کوئی شکوا گلا نہیں ہے لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک طرف سنت کا دعوی اور دوسری طرف اللہ کے صور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کا دعویٰ اور پھر دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ صحابہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم کی اس مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر لانتے بھی جاتی ہیں انہیں خائن متأثر اور اس طریقے سے انہیں ظالم ڈکٹیٹر عامر اور نہ جانے کن کن برے برے القاب سے نوازا جاتا ہے مغلداد بکے جاتے ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ دو رخی پالیسی جو پن اسلام کے اندر نہیں چلتا ہے آج کی خطب جمعہ میں میں ہی بتانے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ کو یا کسی بھی ایک صحابی کو برا بھلا کہنا یہ نفاق ہے یہ وہی آدمی کرے گا جو منافق ہوتا ہے صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں جنہیں اللہ اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا وہ پاک باز ہستیاں تھیں جن کی تعلیم و تربیت اور اس لیے ان کا تزکیہ سرور کائنات جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انجام پایا یہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے کلام پرانے مجید کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا اور اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے پہ نبی کی نشانیاں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بیان کی ہیں اسی طریقے سے پہ نبی کے صحابہ اور آپ کی جو مقدس جماعت ہے آپ کا جو ساتھ دینے والے صحابہ ہیں ان کا بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے عرش سے ان کی تعدل اور توثیق فرمائی ہے ان کا تذکیہ کیا ہے اگر ان کے طرز عمل میں کہیں بھی کوئی کمی اور خامی نظر آئی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی ہے انہیں جنت کی نوید جافدا سنائی ہے اور ان کے لیے عظیل عظیم کا وعدہ کیا ہے یہی نہیں میرے بھائیوں ان کے ایمان کو ایمان کو معیارے حق و ہدایت قرار دیا ہے ان کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیا ہے اور ان کے سچے مومن ہونے کی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے اور ان کے راستے کی مخالفت پر اللہ رب العالمین جہنم کی وہی سنائی ہے یہ مقدس لوگ ہیں یہ مقدس قافلہ تھا جن اللہ رب العالمین اپ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا جو اس دنیا اور دھرتی پر امبیاء کرام کے بعد اگر کوئی مقدس ہستیاں ہیں تو صحاب کرام کی مقدس ہستیاں ہیں اللہ رب العالمین نے اپ نبی کی دیدار کے لیے منتخب کیا تھا آج انہیں صاحب کرام کو جو ہمارے لیے معیار حق ہیں جن کے راستے کو پرانا ہمارے لیے ہدایت اور حق پر ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور جن کے راستے کو چھوڑ دینا یہ اس کے جہنم کی وہی سنائی گئی ہے پرانے مجید کے اندر بھی اور ہمارے نبی نے بھی فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ ہماری امت کے اندر تہتر کہ ہو جائیں گے ہر فرقا جہنم کے اندر جائے گا صرف ایک فرقا جنت کے اندر ہوگا صحابہ کرام نے پوچھا کون ہے اپ نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام کار بند ہیں صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہی جنت کا مستحق ہوگا جو صحابہ کرام سے خلاف رہے گا ان کے راستے کو چھوڑ دے گا وہ جہنم کے راستے پر چلے گا اسے جنت کی امید نہیں مل سکتی وہ جنت کے راستے کو نہیں پہ سکتا یہ اللہ نبی نے فرمایا اللہ ابابی نے فرمایا وہاقر ممباد بَعْدِ مَا لول و تب غیر صبی غَيْرَ نو الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا انسرحی جہنم جَهَنَّمَ سعاد وسیرہ کی جس نے رسول کے کی مخالفت کی حقوطے ہو جانے کے بعد ہدایت پا جانے کے بعد بھی وہ اتب غیر سبی المومن اور جو مومنین ہیں ان کے راستے کی تبا نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا نور لہی ماتولہ وہ جہاں چاہتا ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ نسلی جہنما اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وہ سات مسیرہ اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں بھی قرآن کریم میں میرے بھائیوں مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یا متقین اور محسنین اور مخبتین صادقین اور راشدین جہاں بھی اللہ رب العامن استعمال کیا ہے ان سے مراد سب سے پہلے سابق کرام ہیں جنہیں اللہ رب العارمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العامین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا سب سے بہتر دل جناب ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور اس کے بعد لوگ کے دلوں کو اللہ رب العالین دیکھا سب سے پاکیدہ اور سب سے صاف دل صاحب کرام کا پایا اللہ رب العالمین نے ان صاحب کرام کو ان ہستیوں کو ان مقدس اور پاک بات شخصیتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اور انہیں اپنے نبی کا وزیر بنایا مددگار بنایا جو ان کے دین کے ساتھ کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا پھر وہ فرماتے ہیں الائ کا صاحب محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں ابر افضل و حاضر امہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں ابر روحا سب سے زیادہ ان کے دل پاک تھے وہ امک سب سے زیادہ ان کے پاس گہرا علم تھا وہ سب سے کم تکلف کرنے والے لوگ تھے اللہ علیہ ہی دین ہی ایسی قوم ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی کے لیے اختیار کیا اور اپنے اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اختیار کیا فارف الحم فضل ان کے فضل کو فی اثار ان کے نشے قدم کی پیروی کرو وہ تمسکتا دین ام اور ان کے اخلاق ان کے دین کو حت الامکان اپنانے کی کوشش کرو فی انہوں الحدل مستقیم کیونکہ یہ سیدھے راستے پر تھے یہ صحابہ کرام ہیں میرے بھائیوں ان کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے میں ایک دو آیتیں بیان کر کے ایک دو ہدیث بیان کر کے اپنے موضوع پانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا سورے طوبہ کے اندر کہ رسول و اللہ ددین ہو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے یعنی آپ کے صحابہ جاہدوب امان سہیم انہوں نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ الاقلحم الخیرات ان لوگوں کے لیے خیرات ہے ہیں بلائیاں ہیں وہ الاک احمل مفل یہی کامیاب لوگ ہیں پرانی مجید کے اندر جہاں بھی لفظ فلاح استعمال کیا گیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اس سے جنت کا حصول مراد ہے جنت کا پاجانہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جنت کے بالا خانوں کے اندر ہوں گے اسی بات کو اللہ رب العامین آگے فرمایا کہ انہار اللہ رب العامین لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے سے نہر جانی ہوں گی خالدین فیحہ اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفظ العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ رب نے پرانے مجید کے اندر وضاحت کے ساتھ ان کے لیے جنت کی جا جافذہ سنایا اور خبر ستا اور عدیم خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کو تیار کیا ہے اس طریقے سے اللہ رب العم من فم آتا ہے کہ منكم منكم من انفق من قبل فتح فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے قتال کیا وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں الاظم و درج تم لام ان من بعد و یہ لوگوں کا درجہ ان سے اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا لیکن کل لوں اللہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے نبی صحابی سے اللہ اربانی جنت کا وعدہ کیا وہ اللہ ماتا امرولہ خرید اور اللہ اربامن جو تم کرنے والے ہو اللہ اربامن کو اس کا علم ہے اس سے باخبر اور آگاہ ہے اللہ رب العالمین نے اگر صحابہ کی توسیع فرمائی صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر سنائی ہے تو صرف اس لیے نہیں کر دی تھی کہ ان کو دیکھ کر کے بلکہ کان مائیکون کی خبر ہے اللہ رب العالمین کو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ بات بھی کیا ہونے والا ہے ان کے آپس میں جو سہ ہوئی اور اس طریقے جو اشتہار کے اندر اشتہار کے اندر جو سہ ہوئی یہ ساری باتیں جن سے ہوئی ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین کے جنت کا وعدہ کیا, کیا کیونکہ اللہ حرب کان کی خبر رکھنے والا ہے اللہ العالمین نے گویا کی ان چیزوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا ہمارے نبی وفات کے بعد جو صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے کچھ باتیں ان کے درمیان میں جو ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں گویا کی ان کے تقوا اور تہارت اور ان کی دینداری کے اندر فرق کرنے والی چیزیں نہیں تھیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے یہ تمام چیزوں کا اللہ کا علم تھا کہ نبی کوفات کے بعد ان کے آپس میں اختلافات ہوں گے ان کے آپس کے اندر جفت کی باتیں ہوں گی یہ ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین کے علم تھا ان تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا وہ کل اللہ الحسنہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا یہ سب جاننے کے باوجود مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ان تمام چیزوں کا ان کی تہارت میں ان کے تقوام کی دینداری میں اور اس طریقے سے ان کو جو اللہ نے مقام مرتبہ دیا ہے ان کے اندر ذرا برابر فرق والا نہیں اس لیے اللہ ہر براہم کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا لہذا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بعد بھی ساری چیزیں ہوئی کہ اللہ ہر براہن کو ان تمام چیزوں کے نہیں تھا گو کہ اللہ ہر براہین پر اتراض کرتا ہے اللہ ہر بلامین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا اللہ بلامین کے اوپر اعتراض کرتا ہے اللہ بلامین کے نبی پر اعتراض کرتا ہے کہ ہمارے نبی ان کا تسکیہ فرمایا اور اس طریقے سے ان کے لیے جنت کو اعدا فرمایا اور اللہ برامین نے اس طریقے سے اور ہمارے نبی نے باقاعدہ ان کی طرف سے دفاع کیا ہمارے نبی نے باقاعدہ صاف فرمایا قلعہ تصبو صحابی میرے صحابہ کو برانا کہو اللہ کی قسم جس کے ہاتھ بریجان ہے اگر تم میں سے کوئی وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے ایک چارانے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے یہ مکان ہے ان کا جب لوگوں نے تکزیب کی تھی لوگوں نے آپ کو ذریعہ رسوا کیا تھا لوگوں نے آپ کو مارا اور پیٹا تھا گھر سے نکالا تھا سے نکالا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہیں ان کا ساتھ دیا تھا اپنے مال سے اپنی جان سے دولت سے دنیا کی تمام چیزوں کے ہمارے نبی قدموں کے اندر نشاور کر دیا تھا آج وہی صحابہ جو ہمارے لیے معیار حق ہیں جو ہمارے لیے جن کے جن کے واقعات اور داستان کو کر کے اپنے دلوں کے اندر ہم جذبہ پیدا کرتے ہیں اور جن کو اپنے لیے مشر راہ سمجھتے ہیں آج افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ اپنی زبان سے ان صاحبے کا ایسی زبانوں کو گنگ ہونا جا ہو جانا چاہیے اے اللہ تعالیٰ جسم کو شل کر دے ان کی زبان کو گنگ کر دے اور انہیں برباد کر دے سب دہر سے جو صابے کرام کو گالیاں دیتے ہیں جو انہیں برا اور بڑھا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مجبور ہیں ہم کمزور ہیں رب العالمین آج اگر ہمارے رشتے دار کو سرے عام بازار میں گالی دی جائے رشتے دار آدمی جا کر کچھ زبان کھینچ لے گا لیکن آج زمین کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں انہیں برا بھلا کہتے میں ان کی بات نہیں کرتا جو رافضی ہیں جو شیعہ ہیں میں بات ان لوگوں کو کرتا ہوں جو اپنے آپ کو سنت کا لبادہ پوڑ کر کے اور سنت کی اور رافضیت کی, کی, کی, کی, کی, کی طرف دعوت دیتے ہیں اور رافضیت کو سننی مسلمانوں کے اندر رافضیت کو پھیلاتے ہیں ہندوستان کے اندر سلمان ندوی کے نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا یہ آ... وہ شخص ہے میرے بھائیوں آج رہی کئی سالوں سے جب بھی کا مہینہ آتا ہے بڑے بڑے صاحب کرام گالیاں دیتا ہے اور اس طریقے سے انجینئر محمد علی مرزا وہ بھی خبیص انسان ہے جس نے امیر معاویہ کو اور اس طریقے سے اور صاحبہ کو دیتا وہ بھی رافضی شخص ہے ابھی تک سنگت کا لبادہ اور کر کے لوگوں کے اندر وہ وہ وہ لوگوں کے اندر اپنا ایک بستر بن کر بن بننا چاہ رہا تھا لیکن اللہ ابراہمی نے اس کے راز کو پن کر دیا اس کے راز کو کھول دیا اور اس طریقے سے وہ رافضیت کی دعوت دیتا ہے اور صحابے کرام کو میرے بھائی وہ کرتا ہے میرے بھائیو یہ کتنے افسوس کی بات ہے جن پر ہمیں فخر تھا جنہیں ہمیں فخر تھا کہ اللہ رب الامین نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا بھائی پی نبی کی صحبت کے لیے آج انہیں انہیں صاحب کے رام دی جاتی ہے انہیں صاحب کے کو برا بھلا کہا جاتا ہے اللہ رب الامی نے قرآن کریم کے اندر فرمائے میرے بھائیو منافقین کے بارے میں اللہ رب الامی نے فرمایا پورے توبہ کے اندر کول انسال تو ہم لے کل ان مکن نہ خود اب اللہ و آیاتی رسول ہی کن ان سے اگر سوال کرو گے کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کہی تو کہیں گے کہ ہم تو مذاق کرتے تھے اللہ فرماتا ہے اسے کہو, کہو کہ اللہ رب بلامن سے اللہ کے اللہ کی نشانیوں سے اس کے رسول سے تم مذاق کرتے تھے ہنسی مذاق کرنے کے لیے تمہارے اللہ رب بلامن رہ گیا تھا اس کے نبی رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں رہ گئی تھیں قرآن رہ گیا تھا ہنسی مذاق کرنے کے لیے آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں اہل علم نے بیان کی ہیں ایک اور یہ بھی علمان بیان کے جماعت مبسرین کی جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں کب نادل ہوئی یہ منافقین کے بارے میں سخت نادل ہوئی جب منافقین نے صاحب کرام کے بارے میں کیا کہا یہ تو توت والے ہیں یہ تو موٹے لوگ ہیں یہ تو بزدل لوگ ہیں بہت کھاتے ہیں ان کی توندے بہت بڑی بڑی ہیں اور یہ عورتوں کی عاشق ہیں جب جنگ میں جاتے ہیں تو بزدل بن جاتے ہیں اور شکست کھا کر کے منہ پھیر لیتے ہیں اور جب گھر پر رہتے ہیں بہت بہادر بنتے رہے یہ کس نے کہا تھا منافقین نے کہا تھا صاحب کرام کے بارے میں اللہ رب المت نادرمائی لات آتا ضرور تم لوگوں کو زبانہ پیش کر لو قد کا فر تم بات ایمان جو تمہارا ایمان کا دعویٰ تھا ایمان کا دعوت تمہارا کھوکھلا تھا تم کافر ہو گئے صاحبہ کا مزاق اڑانے والوں کا صحابہ کے بارے میں زبان قان کرنے والوں کو اللہ فرماتا ہے لاتا ضرورت پیش کرو قد قبر تم بادہ مو تم کافر ہو تم نے صحابہ کو گالیاں دی تم نے صحابہ کو برا کہا صحابہ کو تم نے عورتوں کا رسیہ اور عاشق قرار دیا اور صحابہ پر بزدری کا تمہیں الزام لگایا جن صحابہ نے آم آم آم دین کے ساتھ کے لیے پوری دنیا کو فتح کیا اللہ رب العام نے اپنے فضل و کرم کے بعد صحابہ کرام کی کوشش سے پوری دنیا کے اندر افریقہ اور یوروپ اور صحرا کے اندر اسلام کی جو شاعد ہوئی ہے یہ صحابہ کی مرہون منت ہے صحابہ کی کوشوں کا نتیجہ ہے صحابہ کے زمانے ہی میں دنیا کے آدھے زیادہ رقبے پر اسلام کے ساتھ ہو چکی تھی اللہ رب و کرم سے اللہ نے حوصلہ دیا اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام دیا یہ مرتبہ دیا آج ان صحاب کرام کو اپنے سنت کا دعویٰ کرنے والے میرے بھائی انہیں برا بھلا کہتے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کتنا یہ المیاں ہیں میرے بھائیو جن پر ہمیں فخر تھا جن کی داستان کو پڑھ کر کے اپنے اندر ازب اور حوصلہ ہم لیتے تھے آج انہیں صاحب کے کو ناقابل اعتبار قرار دیا جا رہا ہے انہیں صاحب کو خائن اور ظالم اور ڈکٹیٹر اور نہ جانے متاثر اور نہ جانے کن کن الفاظ سے برے برے الفاظ سے ان کے بارے میں انہیں نوازا جا رہا ہے انہیں نفاق تک کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں جو ہمارے لیے فخر کی بات اللہ نے صاحب فرما دیا کلا کو کرو لہذا صحابی کو گالی دینا صحابی کو برا بھلا کہنا یہ وہی آدمی کرے گا جو منافی ہوگا ہمارے بھی نے فرمایا تھا صحاب کرام سے انصار صحابہ سے کہ ان سے جو محبت کرے گا ان سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا جو ان سے بخز رکھے گا وہ منافق ہوگا ان سے جو محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا اور جس سے میں محبت کروں گا ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا جو صاحبہ سے بخز رکھے گا میں ان سے بز رکھوں گا اور جن سے میں بز رکھوں گا اس سے اللہ ربز رکھے گا لہٰذا صحابہ سے بخت رکھنا صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر نفرت و دعوت رکھنا صحابہ کے بارے میں زبان کھولنا میرے بھائیو یہ کیا ہے یہ وہی آدمی کرے گا جو منافق ہوگا وہی آدمی ہوگا لہٰذا تم نے منافق کرا اپنائی ہے اپنے آقاؤں کو فروفارش اور مجوس اور اس سے مجوسیوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے اللہ براہمی کو نہ کر دیا ہے دنیا کے اندر تمہیں ذلت ملے گی آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے ضلعت و رسوائی ہوگی آخرت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے لیکن دنیا کے اندر بھی اگر تم نے دنیا میں مقام مرتبے کے لیے یہ سارا حربہ استعمال کیا ہے اور اپنے آکاؤں خوش رکھنے کے لیے صاحب اکرام کو برا بھلا کہا ہے تو قیامت کے دن اللہ براہمی جو سب کا خالق ہے جنہوں نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو منتخب کیا کہا اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو گئے اللہ بامین ہوگا اور تم سے سوال کرے گا کہ ہم نے جنہیں نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا جن کے دنوں کو میں نے پاک بنایا تھا جن کے لیے میں نے جنت کو ادا کیا تھا ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والے تم کون تھے اللہ اربرامین جنت کو ادا فرمایا تھا تمہیں اکیلے قیامت کے کی دن میں اگر دنیا کے لیے تم نے کیا ہے تمہیں دنیا بھی نہیں ملے گی اور تمہاری آخرت تو ختم ہی ہو چکی ہے تمہاری آخرت تو برباد ہی چکی ہے کیونکہ صحابہ وہی مقد رک رکھے گا جو منافق ہوگا جیسا کہ اللہ میں فرمایا اور ہمارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے بھائیوں یہ صحابہ یہ معمولی ہستیاں نہیں تھیں یہ بڑے مقدس لوگ تھے اور ان کی تاریخ پڑھی آپ کس طریقے سنوں اسلام کے شاد کے لیے سب کچھ اللہ ابرآم کی راہ میں انہوں نے نشاور کر دیا تھا اور اس طریقے سے جو اینب کرام ہیں اینب اکرام نے میرے بھائیوں سب نے ان, ان کا مقام و مرتبے کو بیان کیا ہفتے امام اب حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام واحدین ہی ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات وحدہ ان کا ایک لمحہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا خیر الملام امل عہدینہ جمعہ عمر و تال ہم میں سے ایک آدمی کی عمر کے اگر اس کی کتنی لمبی عمر کیوں نہ ہو اس سے زیادہ ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ایک لمحے کے لیے بھی کے ساتھ جنہوں نے بھی کے ساتھ جنہوں نے گزارا ایک لمحہ ان کی زندگی کا ہماری بڑی ہماری پوری زندگی کے پر بھاری ہے ان کے ایک لمحے کے لیے ہم نہیں پہنچ سکتے اس طریقے سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بولا نسکو الحدمین صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بخرین ہم کسی بھی صحابی کو جب بھی ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے کے ساتھ ذکر کریں گے ہماری زبان کھلے گی ان کی تعریف بیان کی جائے گی ان کی منقبت بیان کی جائے گی اپنی زبان کو ہم اپنی زبان کو گندی نہیں کریں گے نوز ان کے بارے میں کچھ باتیں کہہ کر, کر کے صاحب کرام تھے جنہوں نے اپنے نبی کے صحبت کے لیے منتخب کیا آج انسان اگر اس کے ساتھی کے بارے میں برا بلا کہا جائے اور میرے بھائی یاد رکھیے یا ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے دین اسلام کو تو برا بلا نہیں کہہ سکتے اس لیے کرام کو برا بلا کہنا شروع کیا کیونکہ صاب کرام کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے لہٰذا جب دین صاحب کرام ہی جب صاحب کرام ہی عدالت کے معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو پورا دین میرے بھائیو برام سے نیچے گر جائے گا اس لیے صحابہ کی تنقید نہیں ہے یہ ہمارے نبی کی بھی تنقید ہے اگر کسی کے دوست کی برائی بیان کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیو کہ اس کے جو اس کا دوست ہے اس کی بھی برائی بیان کی جا رہی ہے کیوں کیسا دوست ہے کیسے آدمی کو اسے اپنا دوست بنایا اگر صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے تو اللہ کے سر کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے تو کہ ناؤز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا جو اس طرح کے لوگ تھے یہ کے اوپر داغ پڑتی ہے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں میرے بھائی اس کی باتیں کرنا وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بھی ہم ان کا ذکر کریں گے خیر کے ساتھ ذکر کریں گے، ضعی کے ساتھ ذکر کریں گے کوئی بھی صحابی لہذا میرے بھائیوں یہ ایک لمحے کے لیے بھی جنہوں نے ہمارے نبی سے ملاقات کر لی ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں ان کی ہوگی وہ صحابی ایک لمحے کے لیے بھی ملاقات کی۔ چاہے نبی نے صحابی کیوں نہ رہ انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی وہ صحابی ہو گئے یہاں تک کہ میں نے فرمایا ہے کہ اگر وہ مرتب بھی ہو گئے تھے لیکن پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام پر ان کی فات ہوگی ان کو بھی صحابی کہا جائے گا وہ بھی صحابی ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے ہماری نبی سے ملاقات کی اس لیے نبی کا دیدار ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں دیدار کیا ہو اگر نبی آنکھوں دیدار کرنا ضروری ہوتا جو اندھے صحابی ہیں ان کو صحابی کرنا کب نہیں ملتا لیکن وہ بھی صحابی ہے ایمان کی حالت میں جنہوں نے نبی سے ملاقات کی ایمان میں ان کی فات ہوئی ایمان پر ایسے لوگوں کو ہے ایسے سارے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے لہذا ان کا ذکر خیر کرنا میرے بھائیوں ہمارے لیے ضروری ہے امام مالک فرماتے ہیں من تنقص آدم من صاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ کے سن کے کسی بھی صحابی کی تنقید کی ہے اوکان فیقل بھی الحمدل یا اس کے دل کے اندر ان کے خلاف کوئی حق ہے کوئی عداوت ہے کوئی حضد ہے فلح صلاح حقن فی فائل مسلم تو مسلمانوں کا جو مال فہ ہے اس میں ایسے آدمی کو کوئی حق نہیں بنتا کوئی حق نہیں ہے اس کا فہ کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر جنگ کے کافروں سے مال مل جاتا ہے اس کو فہ کہا جاتا ہے اور غنیمت اسمال کو کہا جاتا ہے جس کے اندر انسان جنگ کرتا ہے لڑائی کرتا ہے اور کافروں کو شکست ہوتی ہے تب وہ مال ملتا ہے اس کو بال غنیمت کہا جاتا ہے فے اس مال فی اسمال کو کہا جاتا ہے جس میں جنگ کیے بغیر اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے اپنا سامان چھوڑ کر کے بھاگ جائے وہ سامان مسلمانوں کے ہاتھ میں لگ جائے ایسے مسلمان کو مالے فے کہا جاتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کا مسلمانوں کے مال میں کوئی حقی نہیں ہے جسے نبی کی تنقید کی جسے, جسے صحابہ کی تنقید کی یا کسی ایک صحابی کے بارے میں اس کے دل کے اندر غل ہے حق ہکد ہے عداوت اور بگد ہے گویا کہ مسلمانوں میں اس کا شمار ہی نہیں ہوگا امام صاف ہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اللہ و صحابہ رسول اللہ قرآن اللہ رب العمی نے اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف قرآن کریم کے اندر کی ہے وہ تورات ونجیل اور انجیل میں کی ہے وہ سب اک الحم صلی اللہ علیہ وسلم من اور اپنے نبی کی اپنے رسول کی زبان پر ان کے اس فضل کو بیان کیا ہے کہ کی ماں لئی صلیح دین باد ہوں کہ وہ فضل ان کے بعد کسی کو حاصل ہونے والا نہیں ہے وہ تو منازل صدیقین وہ شہدا و صلیحین اللہ ہر بران کے لیے اونچے اور شہدا اور نیک لوگوں کی اونچے درجات ادا کیا ہے فہم اد ادا سن رسول اللہ انہوں نے ہماری طرف رسول کی سنتوں کو بیان کیا ہے وہ شاہدو انہوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے وہ لڑائی اور وہی کا نزول ہوتا تھا قرآن اترتے ہوئے انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے زمانے میں قرآن کا اندل ہوا لہٰذا ان کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ ابراہین کا صدیقین شہدا اور صالحین کے درجات اللہ ابراہین نے ان کو عطا کر دیا اس طریقے سے امام بوتی ان کے شاگرد ہیں وہ پوچھتے ہیں اور وسلی خلف راف دی کیا میں کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں کار اللہ وسلی خلف راف دی تو امام صحافی نے فرمایا تم کسی رافذی کے پیچھے نماز نہ پڑھو ولل قدری ولل اور نہ ہی کسی قدریا کے پیش قدری جو تقدیر کا انکار کر والا ہو اس کے پیچھے تم بھی نماز نہ پڑھو اس طریقے سے مام محمد برحمبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادھر آئے تو رج اللہ یہ ضرور صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جب تم کسی بھی آدمی کو دیکھو کسی بھی صحابی کے بارے میں وہ کوئی بری بات فہیم ہوں اسلام تو اس کے اسلام پر سوالیہ نشان لگا دو یہ ہو سکتا جو کسی صحابی کے بارے میں برا سوچے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ کی صحابہ کے ذریعے سے میں پورا دین ملا. نبی کے ساتھی تھے وہ لہذا صحابہ پر اترج کرنے والا نبی پر اتراج کرتا ہے نبی پرتاز کرنے والا اللہ براہمی پر تاج کرتا ہے لہٰذا ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اس کے اسلام پر تم سوالیہ نشان لگا دو اس طریقے سے وہ فرماتے ہیں لا لازود کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے بارے پر زبان کھولے ولا اور نہ ان میں سے کسی کے بارے میں زبان تا اندراز کرے فمنفا لکھا اگر کسی نے ایسا کیا فقط وجبہ ال سلطان تعدیبہ تو جو حاکم وقت ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو ادب سکھائے وہ اقوبت ہو اور اس کو صدا دے و لئی سل ہوا یہ ہو اور اس حاکم وقت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے معاف کر دے بل واقب ہو بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے صدا دے اس سے توبہ کرائے فعنتا بقب المن اگر اس نے توبہ کیا تو وہ قبول کر لی جائے گی وہ ان سب تعدار اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اسے صدا دی جاتی رہے گی وہ خلد الحب او یموراجے اور اسے جیل کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے یا تو توبہ کر لے اور اس سے بعد آ جائے یہ اس آدمی کی صدا ہے جو کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے حاکم وقت کی ذمہ داری کو اسے سزا دے اسے معاف نہیں کر سکتا ہے. کیوں اس لیے کسی نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اللہ کے رسول کو ادا پہنچائی. پہنچائی ہے نبی کو ادا پہنچایا ہے نبی بڑے اعتراض کیا ہے لہذا اسے آدمی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے امام بن حدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو امر احدنا دہرک اللہ فیطم متسل اگر ہم میں سے کوئی آدمی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا رہے پوری زندگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بھی کے برابر نہیں ہو سکتا جو انہوں نے ایک لمحے کے لیے نبی کے ساتھ گزارا ایک لمام بھی کے ساتھ گزارا پوری زندگی اس کی اس کے برابر نہیں پڑ سکتی ہے اور امام ذرا رادی رحمت اللہ علیہ تعداد کے بہت بڑے امام ہیں وہ فرماتے ہیں صحاب رسول اللہ فعالم اندی اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں ترقی کرتا ہے ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے فعالم اندی پھر جان لو کو زندگی زندگی کو مانے جانتے دہریا جو بد دین ہوتا ہے اس کو زندگی کہا جاتا ہے جس کا کوئی دین نہیں ہوتا وہ زندی ہے زندیق ایسا کرے گا جو کسی صحابی کے بارے میں تلقی کرے گا اور ان کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ذالی کا انسنا حقن یہ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک حق ہیں وہ حق۔ قرآن حق ہے وہ انما ادا علین حد قرآن و سنن اسحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اور ہمارے بھی سنت و حدیثوں کو ہم تک پہنچانے والے یہ صحاب رام ہیں وہ انما دونہ اَن شہ دنا یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن و حدیث ملا جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے ان کو مجروح کر دیں لیا کتاب و سننا تاکہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں وہ جر ہو بہم اولا وہ ہم ان کے لیے جرح کرنا یہ زیادہ اولا رکھتے ہیں یہ زنادقا ہیں یہ بدین لوگ ہیں جو صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو کھولتے ہیں اور ان کے بارے میں ان, ان کی تنقید کرتے ہیں ان کی شام میں گزدار کرتے ہیں یہ کس کے قول بے میرے بھائیو یہ امام و امہ اور دین اسلام کے جو علماء گزر چکے ہیں ائمہ گزر چکے ہیں ان کی اقوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ قابل ہے بن معین اور یہ ہے بن مائن یہ بھی ایک بہت مشہور امام گزرے ہیں جر و کے وہ کہتے ہیں تلید بن سلیمان المہاروی کے بارے میں کسلاب ان کا اشتما عثمان یہ جھوٹا انسان ہے حت عثمان کو گالی دیتا تھا وہ کل شتما عثمان اور طلحہ او حتم بن نصاب رسول اللہ دال جو بھی عثمان کو گالی دے یا طلحا کو گالی دے یا صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہ ہو اس سے نہیں لکھا جائے گا وہ لائک سے اجمین ایسے آدمی پر اللہ کی لانت ہوتی ہے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی ہے یہ مان نبی نے فرمایا تھا لا تصب صحابی حضرت عبداللہ بن بنپاس کے دیجیے کہ میرے صحابہ کو برا من منصبہ صحابی جس نے میرے صحابہ کو برا کہا فلیہ لالت اللہ تو نہجمئی اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی تمام لوگوں کی لعنت ہوتی لہذا اے لوگوں جو اپنی زبانوں کو اپنی زبانوں سے صحابہ کے کی تنقید کرتے ہو تمہیں اللہ کی لعنت مبارک ہو تمہیں دنیا کے تمام مسلمانوں کی لالت مبارک ہو تمہیں فرشتوں کی لالت مبارک ہو تم نے لالت کا دروازہ اپنے آپ نے پر کھول دیا ہے صحابہ کی عزتوں کو مجروح کر کے ان کے مقام و مرتبے کو گھٹا کر کے اور اس طریقے سے ان کی زبان ان کے بارے میں برا بری باتیں کہہ کر کے تم نے اللہ کی لالت کو دعوت دیا ہے تمہارے چہرے پر اللہ کی لالت رہے گی اور یہ اللہ رب العالمین نے جو بھی صحابہ کے دشمن ہیں ان کی صدا اللہ ہر براہمی نے جسے صحابہ کی پہچان چہروں سے تھی ایسے جو بھی صحابہ گالیاں دیتے ہیں برا کہتے ہیں وہ اپنے چہروں سے پہچان لے جاتے ہیں ان کے چہروں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کی لانت ہوتی ہے لہذا میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام ہیں ان کے مقام مرتبے کو پہچانو امام سرخذی جمام بوہنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار تھے وہ فرماتے ہیں منتانہ فیم جس نے کسی بھی صحابی کے بارے میں تان کیا فہو ملحد وہ ملیحد ہے وہ منابزل اسلام اور اسلام کو چھوڑ دینے والا ہے دبا ہو سیٹ ایسے آدمی کے علاج کیا ہے تلوار ہے علم یتو اگر وہ توبہ نہ کرے ایسے آدمی کا علاج تلوار ہے یہ کون فرماتا ہے امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدتحویہ کے درمیان کیا ہے صحابہ کے بارے میں حکب ہم دین ان ایمان وہ احسان کہ صحابے کے سے محبت کرنا ہے دین ہے ایمان احسان ہے وہ بغ دہم کفر و اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کفر کرتا ہے نفاق کرتا ہے اور حس سے تجاوز کر جاتا ہے یہ صحابہ کرام سے کے بارے بغض رکھنے کا یہ یہ سزا ہے میرے بھائیوں یہ ایسے آدمی کا حکم ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کرے اور اس طریقے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان دراز کرے ایسے آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کفر اور نفاق کا کام کرتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالیٰ کا خوف کھاؤ یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائیو یہ ہمارے لیے سرمائے اتخار ہیں یہ ہمارے لیے ہم دنیا کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثال پیش کرنا ہو تو صحابہ کرام جیسی پیش کرو مثالیں کروں افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیو جن کو جن کی ہمیں تعریف کرنا چاہیے جن کے مرکبت بیان کرنا چاہیے پورا قرآن شروع سے آخر تک بھرا ہوا ہے ان کی تعریف میں ان کی فضیلت میں ان کے مقام و مرتبے کے بیان کرنے میں آج انہیں صاحب کرام تو میرے بھائیوں بری باتیں کہی جاتی ہیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کو ہدایت دے اللہ ابرامین ایسے لوگوں کو ہدایت دے اللہ ابو ان کے شر سے پورے مسلمانوں کو محفوظ رکھے پوری دنیا کے لوگوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تو ان کے ان کے ان کے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو تو اوپر لگا دے اللہ اربان کی زبانوں کو گم کر دے ان کے جسم کو شر و برباد کر دے جو اپنی زبان سے صابق کرام جیسی مقدس ہستیوں کے اوپر اپنی زبان کو کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامین ہمیں سابق کرام سے محبت کرنے کی توفیق رات فرمائے اللہ ابامین ہمارے دلوں کے در دل صابق رام کی عقیدت کو مزید پختہ پیدا کرے صابق رام سے محبت میرے بھائیوں ایمان ہے حسیہ السمالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بات پیش کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں مالک رضی اللہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کے پاس ایک سخت شریف آئے انہوں نے کہا قیامت کب قائم ہوگی قیامت کب قائم ہوگی ہمارے بھی نے پوچھا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی تیاری ہوا اس کے میں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے ہمارے بھی نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حسر انہیں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے گا ان کی رفاقت کا تمہیں نصیب کرے گا حس ری رضی اللہ تعالیٰ ہوں جمع نبی کے خادم تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت ہمیں خوشی ہوئی تھی اور یا تو آج خوشی ہوئی ہے سن کر کے آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے اے لوگو گوار ہو میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں لہذا مجھے امید ہے کہ اللہ رباب قیمت کے دن مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا مجھے ایسے لوگوں کی رف سے کرے گا ان سے محبت جنت میں جانے کی دلیل ہوا کرتی ہے ان کا خیر ذکر خیر کرنا ایمان کی پہچان ہوا کرتی ہے جو ان کے بارے برا کہتا ہے گوئے کہ اسے رسول سے صحابہ سے محبت نہیں اس کے پاس دین نہیں اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی لانتیں ہوتی ہیں اے آدمی منافق ہوگا جو صاب کرام سے بخ رکھے گا اور صابق کرام کے بارے میں برا اور بھرا کہے گا اللہ تعالی ہمیں ان تمام لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی ہماری زبان کے حفاظ کرائے اللہ ہمارے لیے صابق کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی توفیق رام ان کا دفاع کرنے کی توفیق دے اللہ نے دفاع کیا ان کی طرف سے نے دفاع کیا ان کا طرف دفاع کرنا یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کی طرف سے دفاع کریں اور اس طریقے سے ان کے مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کریں اللہ رب اللہ رب مسلمانوں کو پپر توحید پر قائم رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ بامین صحابہ سے محبت کرنے کے سب کو توفی امین بارک اللہ علیہ فرقیمافان بلا تذکل الحکیم ان تعالی جواد الکریم الکمر